و الصلاۃ یا رسول اللہ و علی آلک یا حبیب اللہ الصلاۃ و السلام یا نبی اللہ و علی آلک یا نور اللہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2465 2465 حضرت سیدنا وبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خانے یعنی درود پاک پڑھنے میں صرف کروں گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا یعنی تمہارا یہ عمل درود پاک پڑھنا تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آکا پر درود پڑھنا فکروں کو دور کرنے کا مدنی نسخہ آتا پر درد پڑھنا گناہوں کی معافی کا مدنی نسخہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی مسمد ولی ولی وبارک وسلم جس سے صلی اللہ تعالی محمد عاشق ماہر نبوت اعلی حضرت نے اپنے اکالی سلاط و السلام کے لعاب دہن اقدس تھوک مبارک کی برکت بیان کی کہ اکالی و وسلام کا تھوک مبارک یہ کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتا تھا زلال حلاوت وہ زلال ٹھنڈا اور شفاف اور میٹھا لوب دہن تھوک مبارک سبحان اللہ تو ہمارے اکالی سلاط اسلام کے اعلیٰ او صاف میں سے یہ فص بھی ہے کہ آپ کا تھوک کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتا اور آپ کا تھوک مبارک دودھ پیتے بچوں کے لیے دودھ کا کام کرتا تھا کیا شان ہے میرے نبی کی ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ مکی مدنی داتا ہاشمی مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیتے بچے لائے جاتے تو میرے نبی آخری نبی پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک مبارک اس دودھ پیتے بچے کے منہ میں ٹپکا دیتے تو رات تک یعنی سارا دن اس بچے کو کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی سبحان اللہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک دفعہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں باہر نکلا کچھ سفر طے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین جلیلین سیدین کریمین قمر رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حسن و حسین اپنے نوازوں کے رونے کی آواز سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں آقا بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں اپنے نوازوں سے بڑا پیار کرتے ہیں ہمیں بھی بچوں سے پیار کرنا چاہیے چھوٹے بچوں سے محبت کرنی چاہیے شفقت کرنی چاہیے اچکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کیا کسی کے پاس پانی ہے یہ قطرہ بھی دستیاب نہیں تھا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعلن کو فرمایا ایک بچہ مجھے پکڑا دو آپ نے چادر کے نیچے سے بچہ لے لیا اور سینے سے لگا لیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ ان کے منہ میں رکھ دی حسن یا حسین نے جب وہ زبان مبارک چوسی تو خاموش ہو گئے اور ان کی آواز نہیں آئی پھر دوسرے کو لیا حسن یا حسین رضی اللہ علیہ اور اس کو سینے سے لگایا اور ان کے منہ میں بھی زبان مبارک ڈالی انہوں نے چوسی تو وہ بھی خاموش ہو گئے سرحان اللہ الا حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تم ہو حسرت نکالنے والے ہم کے پالنے والے لب جاں علیہ ولیہ وسلم کے اور مبارکہ میں یہ بھی تھا کہ ہمارے اکسلاطلام جب پتھر پر چلتے تو آپ کے مبارک قدموں کا نشان اس پہ ظاہر ہو جاتا مقام ابراہیم میں اور سنگ مکہ میں آپ کے کونوں مبارکوں کے نشان مشہور ہیں ہمارے اکا علسلہ بڑے وقار کے ساتھ چلتے تھے سبحان اللہ اور عشقان رسول علام نے لکھا کہ ہمارے اکالی سلاد اسلام برہنا پا دی بغیر چپل مبارک کے پتھر پہ چلتے تو مبارک قدموں کے نیچے وہ پتھر نرم ہو جاتے نشان مبارک آپ کے قدم مبارک کا پڑ جاتا اور اس شاق اس پتھر کو تبرکن محفوظ کر لیتے اور بیت المقدس میں مصر میں کئی جگہ اب بھی ایسے پتھر محفوظ ہیں لوگ جو عاشقان رسول ہیں آشیقا نے ملا دیں وہ ان پتھروں کی مقدس پتھروں کی زیارت و تعظیم کرتے ہیں اور ایک سلطان کا لکھا ہے کہ بیس ہزار دینار بیس ہزار سونے کے سکے دے کر اس نے وہ پتھر خریدا جس میں میرے نبی کے پاؤں بارگ کا نقش تھا اور پتہ کیا وسیعت کی وسیعت یہ کی کہ اس مبارک پتھر کو میرے قبر کے پاس لگا دینا اور اب تک اس کی قبر کے پاس وہ موجود ہے اور اعلی حضرت کی کیا بات ہے عاشق رسول کی کیا بات ہے دو قمر دو پنجا خر دو ستارے دس ہلال دو چاند ہیں دو سورج ہیں دو ستارے ہیں دس پہلی تاریخ کے چاند ہیں یہ کیا ہے سنے آشکوں کی باتیں ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اتہر ایڑیاں دو کمر دو چاند کیا ہیں میرے آقا کے دو تلوے دو پنجا خور دو سورج ہیں وہ کیا ہیں میرے اکالی سلا اسلام کے مبارک پنجے دو ستارے ہیں وہ ستارے کیا ہیں پاؤں مبارک اور دس ہلال دس پہلی تاریخ کے چاند ہیں وہ کیا ہیں ایڑیاں سبحان اللہ ناخن مبارک دس ہلال دس انگلیاں ہیں نا اس کے جو ناخن مبارک ہیں نا یہ پہلی تاریخ کے چاند ہیں اور پھر اعلی حضرت اپنے عشق کے رسول کا یوں اظہار کرتے ہیں سے اس سے سینے کی قسمت پھوڑیے اس سینے کی قسمت اس پتھر سے پھوڑیے کس پتھر سے بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر قسمت اس پتھر سے پھوڑیے وہ پتھر جس میں میرے نبی کے پاؤں مبارک کا نقش بن گیا تھا آشقوں کی باتیں اللہ ہمیں بھی آشک رسول بنائے میرا کالی فلاط اسلام کے خسائش میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی بغل شریف پاک صاف اور دار تھی اور اس میں کسی قسم کی ناگوار بو نہیں تھی آپ کے بغلوں سے جو مبارک بغلوں سے ٹپکنے والا پسینہ جو تھا نا کستوری سے زیادہ مہکتا تھا اللہ کیا شان ہے ہمارے نبی کی ہمارے اکالی فلاط اسلام کی خصائص میں سے اور صاف میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا سینا مبارک چار دفعہ چار مرتبہ فور ٹائم شک کیا گیا چاک کیا گیا ایک حالت رضاعت میں دودھ پیتے ایام میں دوسرا دس برس کے عمر شریف میں نمبر تین غار ہرا میں ابتدائے وحی کے وقت نمبر چار شب معراج یہ بھی ہمارے صلی اللہ و اسلام کا خاصہ ہے آپ کے اوصاف میں سے آپ کے موجود میں سے کہ آپ کا سینا مقدس چاک کیا گیا اور اس میں نور اور حکمت کا خزینہ بھرا گیا پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی کے ہاں تاکہ ان وسفسوں خیالات سے تحفظ ہو جس میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود شرارتوں میں لگ جاتے ہیں دوسری بار دس برس کی عمر میں تاکہ جوانی کی پر آشوب خطرات سے بے خوف ہو جائیں تیسری بار غار خیرا میں تاکہ کل میں نور سکینہ بھر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے عظیم بوجھ کو آپ برداشت کر سکیں چوتھی بار میرے نبی کا سینہ پاک چاک کیا گیا شب میراج اور نور اور حکمت کے خزانوں سے اس کو بھر دیا گیا تاکہ کل مبارک میں اتنی وسرت اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیاں اور کلام ربانی کی حبتیں اور عظمتیں برداشت کر سکیں سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی لگاتے ہیں نا کی شان بیان کر سکتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختلف ہمارے علی سلا تو سلام کے قلب میں ایمان پہلے سے تھا حکمت پہلے سے تھی یہ ایمان اور حکمت کو مزید بہانے کے لیے نورنع نور کرنے کے لیے یہ ترکیب کی گئی کل بختر کو زمزم شریف سے غسول دیا گیا دل کو قوت ہو جائے گھبراہٹ سے اطمینان ہو جائے اور اس کنویں کو نسبت ہے ہمارے اکالی سلاط وسلام کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور زمزم شریف کی بھی کیا بات ہے برحال میرے اکالی سلاط وسلام کے اوساف کما حقو ہو کو بیان نہیں کر سکتا پیارے اکالی سلاط و سلام کا دہن مبارک جسے ہم اپنی زبان میں اپنے طور پر منہ کہتے ہیں. یہ بھی سرحان اللہ کیسا حضرت سے پوچھئے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام ہمارے اکالی سلاط وسلام کا دہن مبارک منہ مبارک یہ کیسا ہے یہ وہ منہ مبارک ہے جو بہت حسین ہے اور یہ وہ منہ مبارک ہے جس سے نکلنے والی ہر بات کے بارے میں یہ ضمانت اور گارنٹی ہے کہ اس میں نفسانی خواہشات کا کوئی دخل نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اول تا آخر وہی اور رہنمائی پر مشتمل ہوتی ہے وما یم تیکل ہوا یہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا ان کا رب فرماتا ہے یہ تو وہی کہتے ہیں جو انہیں وہی ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نے اپنے محبوب کی کامل محبت فرمائے اقلی و سلام کے نام پر ہم زندہ رہیں اور ان کے نام پر ہی دنیا سے جائیں آپ کا کلمہ پڑھتے زندہ رہیں اور ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں کاش مدین چن کے ناظرین اے آشقا نے میلاد اے آشیک رسول سترہ دسمبر اٹھائیس ربی الابل کو ٹیلیفون ہوگا کیونکہ اس کے دن قریب ہیں تو اس کی بھی میں آپ کو ترغیب دلا دوں یہ کیوں ہوگا اس لیے کہ جامعہ المدینہ لبنی للبناد مدرسہ المدینہ للبنی للبناد کے جملہ اخراجات ہم پورے کر سکیں اربوں روپے کے خرچیں جی ہاں اربوں روپے کے ان دو شعبوں کے سالانہ تو اس کے لیے آپ کو ترغیب دلاتا ہوں کہ آپ راہ خدا میں خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے جامعت المدینہ مدرسۃ المدینہ کی مدد کریں تاکہ دعوت اسلامی والے آپ کے بچوں کو آپ کے بھتیجوں کو آپ کے بھانجوں کو آپ کے بیٹوں کو آپ کی بیٹیوں کو آپ کے بھائیوں کو آپ کی بہنوں کو علم دین سکھائیں قرآن سکھائیں اور بڑے خوش نصیب ہیں یہ خرچ آپ کریں گے ایک ٹیلیفون ہے ایک یونٹ ہے دس آزار روپے کا یہ دس آزار جو آپ خرچ کریں گے یہ بھی رائے خدا میں خرچ ہوگا اور جو رائے خدا میں خرچ کرنے والے ہیں سبحان اللہ سورہ بقرا میں رب تبارک کا تعالی نے ایسوں کو ہدایت یافتہ ہونے کی خوشخبری سنائی جو اللہ قلعہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں فی ہی للمتقین اللہ تمنا رزق نہ ہدایت ہے ڈر والوں کو جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں اللہ کے میں خرچ کریں زکاط دے کر اللہ کے میں خرچ کریں وہ خرچ کرنا فرض ہو واجب ہو کوئی صورت ہو گھر والوں کو خرچہ دینا ہے یہ بھی خرچ کرنا ہے وہ آپ مسجد میں دیں مدرسے میں دیں جیسے میں آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ آپ ٹیلیتھون دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہے جامع المدینہ اور مدرسہ المدینہ کے جملہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس میں حصہ لیں آپ کا یہ حصہ لینا بھی یہ خرچ کرنا بھی راہ خدا میں خرچ کرنا کہلائے گا اللہ ہمیں توفیق فرمائے امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم